إلى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقال تبارك وتعالى كما ورد في بست نفس السورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الى قوله تعالى واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وقاد الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم جب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنة من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین آپ حضرات کو محسوس ہو رہا ہوگا مجھے آج بولنے میں کچھ دقت ہے میری زبان پر کچھ زخم ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہے لیکن میں نے مناسب یہی سمجھا کہ جیسے بھی ہو درس کا ناغا نہ ہو مطالعہ پرانے حکیم کے منتخب نصاب کا جس کا سلسلہ وار درس بجالیس میں ہو رہا ہے اس کے حصے پنجم کا درس نہم سورہ فتح کی آیات پر مشتمل ہے ہماری جو مطبوعہ کتاب ہے اس میں یہ درس ششن ہے چھٹا سبق ہے لیکن جیسا کہ بارہ میں نے عرض کیا ہے اس مرتبہ جو اس منتخب نصاب کا میں نے درس دیا ہے تو خاص طور پر اس حصے میں کچھ دروس کا اضافہ کیا اس لیے کہ یہ اصل میں سیرت النبی علیہ صاحب کے مطالعے کا ایک سلسلہ بن گیا ہے تو اس میں جتنے بھی اہم واقعات ہیں میں نے چاہا کہ ان کے حوالے سے مزید چند دروس کا اس میں اضافہ ہو جائے چنانچہ ہمارے آج کے درس کا جو اصل گنوان ہے وہ صلح ادے دیا ہے پچھلے سبق میں کہ جو غزوہ احزاب سے متعلق تھا یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ غزوہ احزاب خزور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا تحریک کے ذمن میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالی کی نصرتوں کا آواز ہوا پے بہ پے اللہ تعالی کی طرف سے نصرتیں تائیدیں مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے ہوں سمجھئے کہ وہ جو مسائد اور مشکلات کا جو جنگل تھا وہ تدریجن صاف ہوتا چلا گیا قزبہ احزاب سن پانچ کے شوال اور زی کاڈا میں وہ نقد ہوا ہے اس کے تقریباً ایک سال بعد یہ صورت پیش آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ بہت سے صحابہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور میں نے چابی حاصل کی ہے خانہ کعبہ کی اور یہ کہ پھر عمرے سے فارغ ہو کر کچھ صحابہ حلق کر رہے ہیں یعنی اپنے سر کو ملوار رہے ہیں کچھ قسر کر رہے ہیں یعنی بال خطر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہے یقینی اس اعتبار سے آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے اس کے لیے تیاری کرو اور اس کے لیے اعلان عام بھی کیا آپ نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جمعیت آپ کے ساتھ ہو اب جو عرب کا کلچر تھا اس کی ثقافت اور تہذیب اس کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پورے جزیرہ نمایاں عرب میں جو مقام قریش کو حاصل تھا جو پریولجز اور جو مراعات انہیں حاصل کی اور ایک طرح سے وہ بے تاج بادشاہ تھے پورے ملک عرب کے تو اس کے مطابق ان کے کچھ فرائض بھی تھے جہاں حقوق ہوتے ہیں مراعات ہوتی ہیں وہاں کچھ نہ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور ان کا یہ فرض تھا کہ عرب میں سے جو لوگ بھی حج کے لیے آنا چاہیں عمرے کے لیے آنا چاہیں نہ صرف یہ کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا یہ گویا کے قریش کے لیے ایک زبردست امتحان کی صورت اختیار کر گیا ایک مخبصے میں پھنس گئے اگر حضور کو روکتے ہیں تو روایت ٹوٹتی ہے پورا عرب ناراض ہو جائے گا صدیوں کی روایت ختم ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی جو حیثیت تھی حیثیت کے عرفی وہ بھی مجرو ہو جائے گی انہیں جو مراعات اور جو بھی پرولیجز حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اگر نہیں روکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر عمرہ کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی فتح ہے اور گویا کے حالات کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے بارہ یہ حکمت ہے کہ جو اس معاملے میں اس کو ہم کہیں گے یہ حکمت خداوندی ہے اس لیے کہ اللہ نے حضور کو خواب دکھایا حضور نے اس پر عمل کیا یکم ذی قادہ سن چھ ہجری کو حضور نے سفر کا آغاز فرمایا اعلان آپ نے فرمایا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ جمعیت آپ کے ساتھ ہو لیکن یہ کہ منافقین بھی پیچھے رہ گئے اور آراب جو تھے مدینے کے آس پاس کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے بدوؤں میں سے ان میں بھی بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا بہرحال مدینے سے صحابہ کے کی بڑی جمعیت چودہ سو یا پندرہ سو کی تعداد میں صحابہ نکلے ہیں ذو تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر ہے مدینے سے باہر وہاں آ کر آپ نے کیونکہ یہاں سے بھی کاف شروع ہوتی ہے احرام رام باندھا کلبیا کا پھر یہ کہ جو جانور ساتھ تھے حدی کے جانور یہ بھی عرب کی پرانی روایت ہے کہ جو جانور کے قربانی کے لیے نامزد ہو جاتے تھے اب ان کو بھی ایک احترام حاصل ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر انہیں کوئی گزم نہیں پہنچاتا تھا یہ تو کعبے کی نیاز کے اور کعبے کی قربانی کے جانور تو باقی جانور جو ہیں پیڑے بکریاں ہیں تو ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے اور اونٹوں کے لیے خاص روایت تھی کہ اس کا کوہان چیر کر جو خون تھوڑا بہت نکلتا تھا اصل میں تو وہ چربی ہوتی ہے صرف اس سے پھر کوہان کو لیپ لیتے تھے کہ وہ سرخ نظر آتا تھا گویا کہ دور سے نظر آ جاتا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی نیاز کا اور خانہ کعبہ کی نظر ہے تو حضور نے یہ جو بھی وہاں کے معمولات تھے اس کے مطابق آپ نے یہ تمام کام سر انجام دیے آپ کے ساتھ آپ کی الواض متحرات میں سے جیسا کہ آپ کا معمول رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کے سفر میں کوئی نہ کوئی غوجۂ محترمہ کوئی نہ کوئی امر مدن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی تو حضرت عمل سلم اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی جب آپ اس طرح سفر کرتے ہوئے مکے کے بہت قریب پہنچ گئے ادھر مکے والوں کو تشویش ہوئی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایک شدید محبسہ ان کے لیے اب نہ تو روک سکتے ہیں نہ آنے دے سکتے ہیں کریں تو کیا بار بار انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ چاہے روایت ٹوٹے لیکن ہم یہ ذلت گوارا نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی یہاں آ کر ہمارے جیتے جی عمرہ کر جائے فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر روکیں گے اور خالد ابن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ راستے ہی میں انٹرسپٹ کریں اور مسلمانوں کو آگے نہ بڑھنے دیں تو جو اصل شاہ تھی کہ جو عام راستہ تھا مدینے سے مکے آنے کے لیے یہ تنعیم سے ہو کر گزرتا تھا یہ راستہ وہاں ایک مقام پر خالد ابن مریض دو سو سواروں کے ساتھ موجود تھے گویا کہ آنے والا جو مسلمانوں کی جو جمعیت تھی کافلہ تھا اس کا راستہ روکنے کے لیے حضور نے کچھ دور آ کر پڑاؤ ڈالا معلوم ہو گیا کہ حال یہ ہے تو وہاں آپ نے کچھ دیر قیام کیا جب زہر کی نماز پڑھ رہے تھے مسلمان تو خالد نے ولی کو ایک ٹیلے کے اوپر وہ اور ان کے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا عمدہ موقع تھا اس طرح اگر اچانک ہم ان پر جا کر حملہ کر دیتے تو کم سے کم نقصان کے ساتھ ہم ان سب کو ختم کر دیتے یہ تو سب سجدے میں گرے ہوئے تھے لہذا ان نے طے کیا کہ اب اگر یہ صورت ہو جاتی ہے تو ہم یہ اقدام کریں گے لیکن این اسی دن زہر اور اصر کے مابین سورہ نسا میں جو آیات ہیں سلات الخوف کے بارے میں وہ نازل ہوئی اسی وقت کہ آپ کے ساتھ آدھی جمعیت نماز ادا کرے پھر یہ کہ وہ پیچھے ہٹ جائے ایک رکعت کے بعد پھر دوسری رکعت میں بقیہ آدھی جمعیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے کوئی بھی مسلمان محروم ہونا پسند نہیں کر سکتا تھا تو دونوں ہی سب کو یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے لیکن یہ کہ آدھی دفری جو ہے وہ حفاظت کے لیے موجود نہیں یہ عین اسی موقع پر آیات نادک ہو بارا اصل کا جب جمع تو اس طور سے نماز پڑھی گئی تو وہ موقع جو ہے خالد بن ملید ہاتھ ملتے رہ گئے کہ اب وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا حضور نے وہاں سے راستہ بدل دیا اور بہت ہی پیچیدہ اور دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر اب آپ حدیبیہ پر جا کر نکلے حالانکہ حدیبیہ جو ہے وہ جدے کے راستے میں ہے وہ گویا کہ بالکل ایک مختلف سن تھے اگر سیدھے آتے تو تنویم سے ہو کر جاتے تھا. وہاں جا کر حضور کی اونٹنی جو ہے پسوا وہ بیٹھ گئی اب بہت سے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ کہ وہ اونٹنی زمین جمبت نہ جمبت گل محمد ایسی جم کر بیٹھی ہے حضور نے پھر فرمایا کہ ہاپس ہا ہاوس الفیل اس اونٹنی کو اٹھانے کی فکر نہ کرو اسے اسی نے روکا ہے جس نے کہ ہاتھی کو روک دیا تھا اب رہا جب آیا تھا ہاتھی اس کا جو ہے جگہ پر اس طریقے سے بیٹھ گیا تھا کہ لاکھ کوشش کی گئی کہ وہ آگے نہیں بڑھا تو آپ نے ادھر اشارہ کیا کہ جس طرح ابراہ کا ہاتھی بیٹھ گیا تھا اس کو بٹھانے والا اللہ تھا اسی طریقے سے آج میری اونٹ میں جو بیٹھی ہے تو حبا صاحب الفیل اسے روکا ہے اسی نے کہ جس نے اس اونٹ کو اس ہاتھی کو روکا تھا بہرحال وہاں آپ نے یہ حدیبیہ شبیسیا کہلاتا ہے یہ مقام وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اب ذرا میں آپ کے سامنے جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ اب سفارتوں کا سلسلہ شروع ہوا سلسلہ جمبالی سب سے پہلے بدیل ابن برقع خضائی یہ حضور کی خدمت میں حاضر برو خزا کا قبیلہ اسی آس پاس آباد تھا اور اس کا کچھ مستقل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگرچہ ایمان نہیں لایا تھا یہ قبیلہ لیکن کچھ رجحان تھا کبھی رجحان اس کے سردار ہیں یہ بدیل ابن ورقہ سب سے پہلے یہ حضور کے پاس آئے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا قصد کیا ارادہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جنگ لڑائی کوئی ہمارے پیش نظر نہیں ہے ہم عمرہ کرنے آئے ہیں ہمیں عمرے سے نہ روکا جائے بدیل نے جا کر یہی بات جو ہے حضور کی بلکہ حضور نے یہاں بھی فرمایا کہ قریش چاہے تو میرے ساتھ ایک نو وار پیکٹ کر لیں ایک مدت تک کے لیے واحدہ ہم کر لیں کہ ہم، ہمارے ماں بہن جنگ نہ ہو پھر میں جانوں اور بقیہ عرب جانوں اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں بقیہ عرب کو زیر کر لیتا ہوں تو پھر اگر چاہے تو قریش وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے ہمارے اور نہیں تو پھر اس عرصے میں وہ تازہ دم ہو جائیں گے پھر واقع اب تو ان کی کئی جنگوں کے بعد جو ہے ہمت ٹوٹی ہوئی ہے ایک سال پہلے تو وہ غزل احزاب میں گویا کہ جو سمجھئے کہ بے نیل مرام واپس آئے تھے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے دس میں لم ینارو خیر آپ کوئی انہیں خیر ملا ہی نہیں تو وہ بھی پھر تازہ ہو جائیں گے پھر آخری مقابلہ مجھ سے کر لیں تو اصل میں یوں سمجھیے کہ جو بعد میں سنا کی شرائط ہوئی ہیں ان کو گویا کہ آپ نے پہلی ہی جو سفارت ہوئی ہے اسی میں اس کا ایک جو ڈھانچہ ہے یا بلو پرنٹ ہے وہ پیش کر دیا تھا بہرحال جا کر بدیر نے جب کوریش کو یہ بات بتائی تو انہوں نے سب سے پہلے تو ایک مکرس بن حق جو ہے ان کو بھیجا کہ جا کے توسیع کریں کہ جو کچھ بدیل کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا محمد کا موقف یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ بات کی حضور نے وہی بات پر دوہرا دی جا کر انہوں نے رپورٹ کیا پھر جو قریش کے حلیف تھے جو مکہ کے اطراف میں اطراف و جوانی میں جو قبیلے آباد تھے انہیں احابیش کہا جاتا تھا ظاہر بات ہے کہ وہ قریشی کے تابع تھے انہی کے مددگار تھے ان کے پکارنے پر ہمیشہ جمع ہو جاتے تھے لیکن احابیش کے جو سردار تھے ہدیس ابن القما بنو کلانا میں سے خاص طور پر ان کو بھیجا پہ قریش نے اور ان کے ہاں کچھ خاص طور پر مسئلہ یہ تھا کہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں ہزی کے جانوروں کا ایک احترام جب حضور کو معلوم ہوا کہ خلیش ابن القما آ رہا ہے اور اس کا مزاج حضور کو معلوم تھا تو حضور نے کہا کہ جتنے جانور ہم ساتھ لائے ہیں حلی کے انہیں سامنے کھڑا کر دیا جائے وہ سارے اونٹ بھی جن کی کوہانیں چری ہوئی تھیں اور جن کے کوہان جو ہے وہ خون کے ساتھ لپے ہوئے تھے سب کھڑے کر دیے گئے وہ شخص آیا اس نے دیکھا سبحان اللہ جو لوگ اس نیت سے آئے ہوں جن کے سامنے جن کا احرام میں پورا کا پورا لشکر جو ہے لشکر کہیں جمعیت کہیں سب احرام میں ہیں اور اس طرح ہدی کے جانور ہیں تو ان کو روکنے کا کوئی سوال نہیں اس نے حضور سے کوئی بات ہی نہیں کی واپس جا کر کہا ہے کوریش سے کہ اگر تم روکتے ہو ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو پرانی روایت ہے اس کو توڑ رہے ان کے پیشے نظر کوئی جنگ نہیں ہے وہ تو میں دیکھا ہوں کہ احرام میں ہے اور انہوں نے حبی کے جانور ان کے ساتھ ہیں وہ امریکے کے لیے آئے اگر تم نے انہیں روکا تو بہرحال پھر ہماری مدد اور تعلیم تمہیں حاصل نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک پہلے ہی قدم پر ان کی حوصلہ شکنی کا معاملہ ہو گیا پھر عوبا ابن مسعود سقفی ایک بہت بزرگ قبیلہ شکیف کے تائف کے یہ بزرگ ہیں بعد میں ایمان لے آئے انہوں نے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میں جاؤں تمہاری طرف سے قریش کی طرف سے وہ جب آئے ہیں تو اس موقع پر ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اتنے مفروض جب گفتگو کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انداز ہے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے کہیں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ہلاک کر دو گے اپنی قوم کو تو کیا کوئی آدمی اس سے پہلے بھی ایسا گزرا ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ختم کیا ہو ہلاک کیا یعنی ایک برا کام ہوگا کہ جی تم کرو دی. اور اگر کہیں تمہارا پلڑا گر گیا اور بھاری ہوا پلڑا قریش کا تو یہ جو جمی ہے تمہارے گر جما سب بھاگ جائے گی یہ کوئی ٹکنے والا نہیں ہے کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اس پر حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پھر بہت ہی تلخ انداز میں اور کسی قدر فوش انداز میں اسے جواب دیا یہ پوری زندگی میں یہی ایک معاملہ آتا ہے تو اس میں چونکہ صورت ہی ایسی تھی اس کے علاوہ وہ پھر جب گفتگو کر رہا تھا قربا ابن مسعود تو بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو خود اس قرو ابن مسعود کے ایک بھتیجے ہیں جو کہ مغیرہ ابن شعبہ ایمان لا چکے تھے تو تلوار ان کے ہاتھ میں تھی تلوار کا دستہ مارتا تھا ان کے ہاتھ پر دو تین دفعہ جب مارا کہ ہاتھ ہٹاؤ حضور کی داڑھی کے قریب مت لاؤ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے بلکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے <سلام> بتایا کہ ابو بکر تو اس نے کہا تھا کہ اگر ان کا ایک احسان میرے ذمے ہے مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ آج تک چکا نہیں سکا ہوں تو میں ان کی یہ بات برداشت کر رہا ہوں ورنہ میں انہیں جواب دیتا ترکی ب ترکی لیکن جب یہ مغیرہ ابن شوبا نے بات کی تو پوچھا کون معلوم ہوا کہ اس نے کہا میں تو وری مغیرہ ہوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خود وغیرہ لگائے ہوئے ہوں گے جو پہچان میں نہیں آئے تھے حالانکہ بت تو بہرحال اس کو پھر سخت الفاظ میں تبدیل کی ہے عروا نے مسود نے لیکن قریش کو جو جا کر رپورٹ دی ہے اور عروا نے مسعود نے وہ یہ تھی کہ میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں میں نے کہیں بھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی وہ توقی اور وہ عزت اور اس کے ساتھیوں میں وہ احترام اور ادب نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھیوں میں میں نے دیکھا ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تھوک اور بلغم تک وہ زمین پر نہیں کرنے دیتے اور ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور چہروں سے بن لیتے ہیں تو یہ تو ان کا حال ہے معلوم یہ کہ وہ کٹ مریں گے سب کے سب اور محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہاں تو اصل میں جو وہ بات کہہ رہا تھا وہ اصل میں لوگوں کے برال کا جائزہ لینے کے لیے تو وہاں جا کر رپورٹ نہیں کی اسی دوران میں پریش کے کچھ نوجوانوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہمارے یہ بزرگ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمت ان کی جواب دے رہی ہے اور یہ کچھ صلح کی طرف آمادہ ہے تو انہوں نے پھر وہی کام کیا جو بہت عرصے کے بعد پھر غزب جمل کے موقع پر ہوا ہے کہ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جب صلح ہو گئی تو اچانک جو سبائی تھے حضرت علی کے لشکر میں انہوں نے جا کر حملہ کر دیا حضرت عائشہ کے لشکر پر اب ظاہر باتیں کون اور انویسٹیگیٹ کرے کہ کس نے شروع کیا کس کی غلطی تھی پھر جو وہ جنگ ہوئی ہے تو ایک رات میں دس ہزار مسلمان مارے گئے یہی حرکت انہوں نے بھی کی دو مرتبہ نوجوانوں نے ایک مرتبہ کوئی تیس چالیس آ نوجوان تیر اندازی شروع کر دی لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جوابی کارروائی کوئی نہیں کی گئی بلکہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے سب کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے پھر چھوڑ اسی طرح ستر اسی آدمیوں نے رات کے وقت آ کر حملہ کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا جو پہرے کا جو لشکر تھا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سرکردگی انہوں نے پھر وہی کیا ان سب کو گرفتار کیا اور کسی کو کوئی غزل نہیں پہنچایا اور پھر حضور نے صبح کو ان کو رہا بھی کر دیا گویا کہ حضور اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے تھے جسے آج کی اس طرح میں پرووکیشن کہا جائے اور جنگ کے شروع کرنے کا کوئی بھی الزام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکے آپ نے آخری درجے میں خود قائم کی ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے عمرے کی نیت ہے ہم کسی کو گزن نہیں پہنچانا چاہتے بہرحال اس کے بعد پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا ہے اپنے سفیر کی حیثیت سے کہ تم جاؤ اس لیے کہ حضرت عثمان کا تعلق تھا بنو میا کے خاندان سے بڑا قبیلہ تھا تو انہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی گزن پہنچایا جائے گا وہ گئے وہاں پر ابھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی قریش نے انہیں کچھ روک لیا کہ ابھی ہم غور کریں گے سوچیں گے کچھ تاخیر ہو گئی حضرت عثمان کی واپسی میں بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ عثمان تم آئے ہو تم طواف کر لو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے محروم رہے اور میں طواف کروں جب تک حضور طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کر لوں بارہ چونکہ دیر لگ گئی لہذا افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ اس پر پھر وہ بیعت رضوان ہوئی ہے پھر حضور نے اعلان عام کیا کہ مسلمانوں اب میرے ہاتھ پر بیٹھ کر یہ بیعت کے رضوان کہلاتی ہے اور اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں بیعت نا نفر سب نے بیعت کی کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے دی. سب کے سب یہاں ہلاک ہو جائے ظاہر بات ہے چودہ سو یا پندرہ سو کی نفری ہے سپلائی لائن اگر کہا جائے جدید اصطلاح میں تو تو بہت دور ہے مدینہ منورہ سے بہت دور آئے ہوئے ہیں قریش جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ان کی رسم ان کی پوری جمعیت وہ پوری کی پوری گویا کہ قریب ہی بہت دور ہے پھر یہ کہ یہ تو کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے بلکہ صرف تلواریں تھیں اور وہ بھی نیاموں میں تھیں یہی ان کا پرانا رواج تھا کہ عمرے کے سفر کے لیے نکلتے تھے تو کوئی ہتھیار اور نہیں سوائے تلوار کے وہ بھی نیام کسی بات کوئی اور نہیں ڈھال نہیں کوئی اور زیرا بختر نہیں کچھ بھی نہیں اس حوالے سے اگر کوئی جنگ ہوتی تو بظاہر احوال گویا کہ اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں تو اسی پر بیعت لی ہے کہ بیٹ الوت بھی کہا گیا اسے کہ یہ بیعت تھی موت پر کہ ہم سب یہاں مریں گے اور جانے دے دیں گے اور اس کو بیڑ اللہ الداد بھی کہا جاتا ہے بیعت اس بات کی کہ یہاں پیٹ نہیں دکھائیں گے اب یہاں سے واپس جانے کا کوئی سوال نہیں اس بیعت کا ذکر جو ہے آئے گا ابھی جو آیات بھی ہم پڑھیں گے اس کا بھی پر اس کے بعد پھر قریش نے انہیں عقل آئی انہوں نے اپنے ایک اہم آدمی کو